سالے نیکی اس کی منزلیں طے کرتا ہوا آیا آخری منزل سے اسے ہٹانے کے لیے آخری ہر اس کے پاس کیا ہے شیطان کا اغوا اور اجلان کہ اس کی جد و جہد کو اس کامت دین کے رخ سے موڑ کر اپنی ہی ذات کو رگڑے جاؤ اسی کو مانجے جاؤ اسی کو سوارے جاؤ مست رکھو ذکر و فکرے صبح میں اسے تخت تر کر دو مزاج خان میں اسے تاکہ نظام باطل کو چیلنج نہ کرے میرے استبداد اور میرے استداح میری حکومت اور میرا غلبہ جو ہے اس کے لیے چیلنج نہ بن جائے لگا رہے درازوں میں خوب روزے رکھے روزانہ روزہ رکھے پوری پوری رات کھڑا رہا کرے اور برائیوں سے حرام سے بچنے میں نہایت تعمک کرے نہایت خوردہ گیری اور خوردہ بیری سے کام دے لیکن میرے مقابلے میں نہ آئے میرے نظام کو چیلنج نہ کریں استحصالی اور استدادی نظام کے لیے خطرہ نہ بنے یہ ہے گویا کہ آخری درجے میں کہ ایک شخص اگر یہاں تک آ گیا اس نے اللہ کو پہچان لیا آخرت کو جان دیا طے بھی کر لیا ہے کہ مجھے اللہ ہی کی رضا حاصل کرنی دی ہے نسم العین بھی درست ہو گیا ہے پھر یہ کہ اپنے نفس کے ہتھ سے اس درجے بھی اس نے آزادی حاصل کر لی ہے گناہوں سے بچ رہا ہے حرام خوری سے اجتناب کر رہا ہے فوائش اور منکرات سے بچ گیا ہے یہ سارے حفقات طے کر چکا ہے آخری مرحلے پر جو ارنگا ہے اور آخری مرحلے پر جو داؤش شیطان لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کا رخ بولو ذاتی اصلاحی کے اندر لگائے رکھو رگڑے جائے مانے جائے اپنے آپ کو اپنے باطن ہی کے اندر اس کو منہمک کر رکھو تاکہ کہیں یہ نظام کی اصلاح کے لیے میدان میں نہ آ جائے مست رکھو ذکر و فکرے صبح میں اسے پختہ کر دو مزاج خان میں اسے یہ در حقیقت شیطان کا آخری حربہ جو نیک لوگوں پر وہ آزماتا ہے اور ان کی نیکی کو بدی کے لیے چیلنج نہیں بننے دیتا بلکہ اسے ان کی انفرادی نیکی کی حد تک محدود کر کے رکھ دیتا ہے اس کے خلاف ایک تمبی ہے کہ جو اس آخری حصے میں آ رہی ہے اور چونکہ انبیاء اور رسول کی اور رسولوں کی امتوں میں سے ایک امت کی ایک مثال موجود ہے اس مثال کو یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے تاکہ ایک نشان عبرت رہے ہمارے سامنے ایک مثال سابقہ امتوں سے بھی رہے کہ بالفل ایسا ہوا ہے شیطان نے یہ داو آزمایا ہے ایک بڑی عظیم امت کو ایک غلط پر ڈالا ہے ایک غیر فطری راستے پر نیکی کے جذبے کو لگایا ہے اس کی مثال اور یہ ہے در حقیقت حضرت عیسی علیہ السلاط کے جو پیروکار تھے جنہوں نے اپنی اسی ذاتی انفرادی نیکی کے غلبے اور غیر معتدل تصور کے تحت روحبانیت کا نظام جو ہے ایجاد کیا اور اس بدت کے نتیجے میں تو جو بھی اس کے اثرات ہوئے وہ سامنے آئے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس سے جو نظم ہے اس کا جو رب ہے در حقیقت میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کلائمیکس کے بعد کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے وفادار بندے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر میدان میں آئے اور اللہ کی مدد بھی کریں اللہ کے رسولوں کی مدد بھی کریں دین اللہ کا ہے اسے قائم کرنے کی جدوجہد گویا کہ اللہ کی مدد ہے اور چونکہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس دین کو غالب کرے لہذا یہ گویا کہ رسول کی بھی مدد ہے وہی جو سورہ سب کی آخری آیت ہے یا انسار اللہ کبا پالا سباری اب کس پس منظر میں آئیے کہ پہلی آیت پر اب غور کرے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک بڑی پرشکو تم ہید ہے اس بحث کے لیے اصل مضمون کیا ہے کی نفی شیطان کے اس اضوا اور اس اور اس حربے کو مسلمانوں کے سامنے واضح کر دینا کہ یہاں بھی ایک اندیشہ ہے کہ جس سے پیش کی طور پر تمہیں متنوع کیا جا رہا ہے کہیں اس رخ پر نہ پڑ جانا جس رخ پر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پڑ گئے تو گویا کہ اصل تو مقصود ہے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ لیکن قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ ایک بڑی پرشکوہ تمہید سے بات شروع کی جا رہی ہے بلقد ارسل نورم <وَإِبْرَاهِيم> و اور حمیدیں بھیجا تھا نو کو بھی اور ابراہیم کو بھی اللہ نبی نام علیہ مسلات وسلام اسی کی ایک مثال ہے بہت سے حضرات کے دین میں ہوگی سورہ آل عمران میں تذکرہ کرنا ہے حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کا اور حضرت زکریہ کا اور حضرت یاحیہ کا لیکن شروع کہاں سے کیا یہ آج نمبر تینتیس ہے سورہ آل عمران کی ابراہیمران سے شروع کی ایک سلسلہ تو ظہب ہے تاکہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے کانٹیکس میں بات کو رکھ دیا جائے جو بات ہم اس وقت کرنے چلے ہیں جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے اس کا اصل پس منظر کیا ہے وہ کنٹیکسٹ میں جو ہے موئر ہو جائے تو یہاں پر بھی ایک پرشکو کے طور پر یہ آیا ابراہیم وَإِبْرَاهِيمَ ہم فِي و طول کتاب لیکن اب یہ دوسرا ٹکڑا اس تھے مبارکہ کا یہ گویا کے ایک ضمنی مضمون ہے لیکن یہ بھی بہت اہم مثال ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے و جالنا فیضریت ہم نمو کتاب <الْكتاب> ہم نے رکھ دی انہی کی اولاد میں انہی کی نسل میں ان دونوں کی اولاد ضروریت ہما یہ ہما جو ہے زمیر مجرور یہ تصدیق کی ہے نو اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت بھی اور کتاب بھی اب یہ معاملہ تاریخ نبوت و رسالت کے اعتبار سے محققین کے لیے نہایت اہم رہنمائی کا حامل ہے یہ آیا ہے ضمنی طور پر جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم ترین مضامین جو علمی مضامین ہوتے ایک ہے قرآن کی ہدایت تذکرہ ذکرہ یاد دہانی وہ تو قرآن مجید میں آپ کو سطح پر ملے گی اور وضاحت سے ملے گی اور بار بار ملے گی ب تکرار و یادہ ملے گی اور کچھ اس سہیلی سطح پر ملے گی کہ جس کو ایک عام انسان بھی با آسانی سمجھ لے لیکن جو علمی جو یہ سمجھیے ہیں علمی نوازر اعلی علمی اور اقلیت نکات ہیں نکات علمیہ وہ آپ کو ملیں گے ضمنی طور پر کہ ایک عام آدمی اس پر سے گزر جائے رکے نہیں اس کا تسلسل ذہنی جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے وہ تذکر کا عمل جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی رکنا نہ پیدا ہو وہ گزر جائے لیکن یہ کہ جس شخص کے ذہن میں اشکالات ہیں سوالات ہیں جو کسی تحقیق میں سرگرداں ہے اس کے سامنے کو مسئلہ ہے اور وہ سوچ بچار میں ہے وہ وہاں پر آئے گا رک جائے گا اور جسے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر وہ اپنا وہ ہائی پاور لینس جو ہے وہاں پر فوکس کر کے بیٹھ جائے کہ جا ہی جا کہ یہاں سے تو مجھے بہت بڑی رہنمائی مل رہی اب اس پہ تجزیہ کیجئے جہاں تک تو حضرت نو علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ تو بالکل بات باز ہے اس لیے کہ آدم ثانی ہے پوری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے بجاننا ضروری ہے تو ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا لہٰذا اس حوالے سے وہ بات جو ہے عام طور پہ بھی مشہور ہے پرانے مریض سے بھی اسی کی گواہی ملتی ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کتنا رکھا تھا گوانی فصل کتنا ہے لیکن بار اس دور میں جتنی بھی نسل آدم پھیلی ہیں وہ سب کی سب ہلاک کر دی گئی ہے سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے بمانے غالب یہ ہے کہ وہ سوائے ان کے اپنے بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا ولہ عالم لیکن اگر کوئی تھے بھی تو آگے نسل ان کی نہیں چلی ہے نسل صرف حضرت نو علیہ السلام کی چلی ہے حضرت سام حضرت حام حضرت یافس علیہم السلام ان تینوں کی نسل سے پوری نسل انسانی آج کی دنیا میں جتنی اقوام عالم ہے سکتی سب ثقینی سب کی نسلوں سے لہذا حضرت نور سے حضرت ابراہیم تک تو ظاہر بات ہے نبوت جس میں بھی آئی ہے وہ نور کی اولاد ہی میں سے اس میں تو کوئی اشکال نہیں کوئی اجتماع نہیں کوئی سوال نہیں کہ جو کوئی خاص مسئلہ جو ہے اس سے ہمارے سامنے آتا ہو البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بہت اہم ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جہاں ان کی نسل آگے چلی ہے وہاں یہ کہ حضرت شام کی بھی اولاد کی اور بہت سی شاخیں ہیں بہت سی اقوان تھے پھر حضرت حام کی اولاد ہے اس کی نسلیں ہیں اس کی شاخیں ہیں اقوام عالم ہیں پھر حضرت یاس ہیں ان کی اولاد ہیں ان کی نسلیں ہیں ان کے قبائل ہیں لیکن یہ کہ قرآن معیل طور پر کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی کے ساتھ تک دیا گیا مختص کر دیا گیا اور جیسا کہ میں نے بار کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں لہذا اس کی جو دوسری اس کا جو مصنا ہے اس مضمون کا وہ سورہ الکبوت کی آیت نمبر ستائیس ہے اور وہ تعین کے ساتھ واحد کے سیزن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی وہ محبنا لہو اسحاق اب یعقوب اب جالنا فی ضرت ہند نتبل ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا یاقوب جیسا پوتا ہدایت فرمایا اور ہم نے صرف اس کی نسل ہی میں رکھ دی نبوت اور کتاب اور یہاں پہ ہم نہیں کہا اسحاق اور یاقوب کے کو شامل نہیں کیا وہ فی پھر ضروری یہ جو ایک ہے واحد کی ضمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب جو ہم نے معین کر دی وہ آنا ہو فل آخرت علین ہم نے اسے اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کاجر بھرپور طریقے پر عطا فرمائے اور آخرت میں تو ہمارے کار بندوں میں ہے اب اس سے جو بات سامنے آ رہی ہے اس پر غور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کم سے کم چار ہزار برس قبل کی شخصیت ہے میرا اندازہ اس سے زیادہ کا ہے چار سے ساڑھے چار ہزار تک اس لیے کہ ایکسوڈس جو ہوا ہے بنی اسرائیل کا مصر سے یہ تقریباً معین ہے کہ چودہ سو قبل مسیح سے لے کر تیرہ سو قبل مسیح تک کا درمیان کا زمانہ ہے ہو سکتا ہے ساڑھے تیرہ سو قبل مسیح میں ہو چودہ سو قبل مسیح میں ہو گویا کہ چونتیس سو برس تو ہو چکے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کو اب ان سے پہلے کئی سو برس گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام کے مابین کہ جس کے دوران یوں سمجھئے کہ صرف ستر بہتر افراد کا قافلہ جو داخل ہوا تھا مصر میں وہ بارہ لاکھ کی تعداد میں نکلا ہے مصر سے اب اس میں وقت لگا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پانچ سو برس کا معاملہ ہے جن میں سے دو ڈھائی سو برس ان کے بڑے ایش و آرام میں گزرے ہیں جیسے کہ پیر زیادہ ہوتے اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو عقیدت ہو گئی تھی اس وقت کے شہنشاہ مصر کو اس کے نتیجے میں اور کچھ دوسرے اس کے تاریخی عوابل اور بھی تھے کیونکہ وہ ہکسوس آس تھے وہ اصل قبطی نسل لوگ نہیں تھے بلکہ وہ کئی ارب ہی کے علاقے سے آئے تھے لہذا انہیں ضرورت تھی کہ کوئی جو ایسی قوت یہاں موجود رہے کہ جو یہاں کی لوکل پاپولیشن جو ہے قطبی نسل اس کے لیے گویا کہ کاؤنٹر ویٹ کی حیثیت سے ایسے آج بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے حکمرانوں کو تو یہ اس کی ایک سیاسی مسلحت بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف حضرت یوسف کی گرویدگی عقیدت بندی کا بھی یہ نتیجہ تھا کہ بہترین علاقہ جو جشن کا علاقہ کہلاتا ہے نہایت درخیص وہاں پر انہیں آباد کیا لیکن اس کے بعد جب یوں سمجھیے کہ ایک قومی انقلاب وہاں آ گیا سنس دی جو تھے قبطی نسل کے لوگ انہوں نے ہک ساس کا تختہ الٹ دیا اور پھر وہاں پر فرائنا کا دور دوبارہ آ گیا تو اس کے بعد وہی لوگ کے جو پہلے منظور نظر تھے پرولج تھے وہی پروسیکیوٹیڈ ہو گئے اب وہ گویا کہ دشمن کا کہ جو ساتھی تھا وہ تو پھر دشمن ہے سابقہ حکمرانوں کے جو منظور نظر تھے اب ان کے اوپر جو ہے اعتاب کا دور آیا اور یہ دور جو ہے یہ بھی بڑا طویل دور ہے نہ معلوم کتنے ہلاک کیے گئے ہیں کتنے ہے کہ جو احرام مصر کی تعمیر میں وہ گویا کہ پس گئے ہیں سرما بن گئے ہیں بڑی بڑی چٹانیں ان کے اوپر گری ہیں کتنے ہی وہ ان کی نسل ایسی ہے کہ دو مرتبہ تو دور پرانے مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو بیٹوں کو زندہ رکھو اس کے باوجود بارہ لاکھ کی تعداد ہے جو ایک کے وقت خروج جو ہوا ہے مصر سے اس میں بارہ لفظ گزرا ہے اس میں جو بات ارد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان چار ساڑھے چار ہزار سالوں کے دوران اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جہاں تک ہماری تاریخی معلومات کا تا تعلق ہے وہ اس طور سے دائد ہے ہی نہیں میکسیمم پانچ ہزار برس کی تاریخ جو ہے آج تک انسان اس کی تحقیق کر پایا ہے یہ محنت جو لڑوں ہو یا ہڑپا ہو یہ دوس قصبے تو یوں سمجھیے کہ پاکستان میں ہے میرے نزدیک تیسرا علاقہ ہندوستان کا وہ ہے جو مشرقی پنجاب میں جسے ہریانہ کہا جاتا ہے یہ بھی اسی دور کی تہذیب ہے یہی دور ہے کہ جو یہ مصر میں اور اور عراق کے اندر انسانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں اس سے زیادہ پرانی تاریخ جو ہے ابھی تک ہمارے جو ذرائع ہیں عام تحقیق کے اور اختشافات کے وہ اس سے آگے نہیں پہنچ پائے لیکن ان چار ہزار ساڑھے چار ہزار سالوں کے دوران نبوت کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی میں ہو سکتا ہے ان دو آیات کی روح سے یہ حیدر حقیقت کے جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ قریت اللہ خلاف نظیر کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر چوبیس ہے پھر سورہ را میں فرمایا کل قوم ہاتھ ہر قوم کے لیے ہم نے حاضر بھیجے اب یہ کیسے اس کو ان دونوں کے مابین مطابقت کیا ہو یہ بڑا ایک علمی مسئلہ ہے ایک اشکال ہے اس کا حد ایک تو یہ ہے کہ باقی دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں جو ہمیں مثلاً چین کی تہذیب نظر آتی ہے بڑی قدیم تہذیب ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یافس کی نسل ہے جو آباد ہوئی ہے چین ہے روس ہے سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ کہ جو وستی جو سلسلہ کو ہے اس سے پرے جو آباد تھے یا یہ یورپ کے جو میدانی علاقہ ہے والگا کا علاقہ ہے پھر ادھر سے نارکیز ہیں جو اتر کر پھر آئی ہے مغربی یورپ کے اندر یہ سب حضرت یافس کی نسل سے اسی طریقے سے حضرت حام کی نسل میں ہند و سند یہ ایران اور ہند اور سند ادھر اور ادھر سے وہ جو شمالی افریقہ کا علاقہ قبط اور سولان یہ حضرت حام کی اولاد میں سے حضرت سام کی اولاد ہے کہ جو اس ٹرائنگل میں نیچے اتر گئی ہے میں اپنے دورے پر جمعہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ آج کل کا جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن ہے جس کو جزیرہ بھی کہتے فرات اور دجلہ کے درمیان شمال میں جا کر وہ علاقہ کافی چوڑا ہو جاتا ہے یہاں پر حضرت عنو علیہ السلام کی جو بےشت ہوئی ہے اور اس وقت تک وہی آباد ہے وہاں سے نیچے جنوب کی طرف جزیرہ نما عرب تک جو قومیں اتر گئی ہے یہ حضرت سام کی اولاد ہے چنانچہ اس میں عراقی لوگ بھی آتے ہیں شام کے لوگ بھی آتے ہیں اور جزیرہ نمائ عرب پورا کا پورا جو ہے اس کے لوگ بھی آتے ہیں یہ حضرت سام کی اولاد ہے تو جیسے حضرت ابراہیم سے قبل حضرت سام کی اولاد میں قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے بار بار حضرت ہود کا قوم ہود یعنی قوم عاد جن میں کہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے قومی سبوت جن میں حضرت سال ارے اثرات بھیجے گئے حضرت ابراہیم سے قبل کے تو سامی نسل کے اندر بھی بہت سے انبیاء آئے ہیں لہذا حضرت ابراہیم سے قبل حضرت حام کی اولاد میں اور حضرت یافس کی اولاد میں بھی امبیا کا ہونا بالکل کرینے قیاس کے لیکن چونکہ ریکارڈ موجود نہیں لہذا ہمیں کچھ حکمات کا تذکرہ تو ملتا ہے کانفیوشس کوئی بڑا حکیم انسان دادا انسان تھا لیکن یہ کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا کوئی تعلق تھا یا ہمارے اس کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں اسی طریقے سے ہندوستان میں اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے غالب دورہ کر جو میں قرآن میں زیادہ مذہب سے بیان کیا ہے ہندوستان کے عالم دین شمس نوید عثمانی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے جو بہت متنل ہے اور انہوں نے سابقہ جو ہندوستان کی پرانی کتابیں مذہبی ان کے حوالوں سے سنسکرت کے شلوکوں کے حوالے سے ثابت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جو ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے مہانو مہا نوح کا تذکرہ جو ہے ان کے ہاں موجود ہے اور منو کے نام سے اب وہ مخفر ہو جاتی ہے چیزیں تو مہا نوح جو ہے نوہ بڑے نوح دی گریٹ نو ان کا لفظ جو ہے وہ ہوتے ہوتے وہ منوح ہو گیا اور منو سمرتی جو ہے وہ ایک کتاب حضرت نو علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفے سے دیے تھے ان کو جو شریعت عطا کی تھی گویا کہ اس کے جو بھی باقیات و صالحات ہیں وہ وہاں پر اس شکل میں موجود ہیں یہ تمام چیزیں این ممکن ہیں کرینے قیاس سے کوئی شہ قرآن مجید کی جو بنیادی ہدایت ہے اس میں ایسی نہیں ہے جو اس سے ٹکرا کی اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے ایس کیا ہے ان ساڑھے چار ہزار سالوں کے دوران این کرینے قیاس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کوئی نسل وہاں پہنچی ہو اس کی کوئی شاخ پہنچی ہو اس لیے کہ حضرت عیساق علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے حضرت عئیس یا اور حضرت یعقوب بلکہ حضرت یعقوب یہ دونوں توام پیدا ہوئے ہیں جڑواں یہ بھائی تھے پہلے حضرت عیسو یعیس کی ولادت ہوئی ہے اور یعقوب کا نام ہی یعقوب اس لیے کہ عقب میں پیدا ہوئے اور یعقوب اپنے بھائی یسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تبلد ہوا عقب میں آنے والا یاقوب ہے تو یاقوب کی نسل تو پوری کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے انبیاء بنی اسرائیل یہ تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے سے ملتی ہے لیکن حضرت عیس کا کیا معاملہ ہوا اس سے تاریخ جو ہے خاموش ہو ان کی اولاد ادومی کہلاتی ہے ادوم کا علاقہ اور یہ ادومی کا لفظ جو ہے ہندوستان کے ناموں میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ حضرت عیس کی نسل جو ہے وہ اس علاقے میں ہوئی اور ان میں بھی نسل کے اندر کوئی نبوت اور رسالت آئی پھر یہ کہ جو لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل ہے جو ایکسوٹس ہوا ہے چوتیس سو قبل چودہ سو قبل مسیح اس کے بارے میں بھی گمان موجود ہے کہ ان کے کچھ قبائل جو ہیں وہ آئے ہو اور جہاں آ کر آباد ہو گئے ہو اور مجھے تو گمان غالب کی حد تک محسوس ہوتا ہے کہ برہما کا تصور اور برہمن کا تصور جو ہے وہ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ اس کا گزشتہ ہے تو یہ سارے مسائل ہیں لیکن ایک بات بالکل طے جیسا کہ مولانا مناظر رسم گیلانگ احمد اللہ علیہ کی بات میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ ان کے نزدیک گوتم بدھ نبی تھے اور وہ در ذوال قفل جس کا ذکر پرانے مجید میں دو جگہ پر آیا ہے اور جن کے بارے میں ہمیں کچھ وجہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی کیا یعنی تعریف کیا ہے ان کا گمان یہ کہ کپل وسط کا شہزادہ یہ نیپال کے علاقے میں تھی در حقیقت یہ ریاست اور وہاں کے یہ شہزادے تھے ذلقفل ذلکفل ذلکفل پیج جو ہے عربی زبان میں پھر سے بدل جاتی ہے لیکن اگر ایسا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ یقیناً حضرت ابراہیم کی نسل میں سے بجالنا فی ضروریتو اطول کتاب حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کی ذریت اور نسل سے باہر ممکن نہیں گویا کہ یہ قرآن مجید کی نسل قطعی ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو تحقیق کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے بہت سے گوشے جو ہے نمایاں ہو جائیں گے اور ایک انسان جب اس ہدایت کی روشنی میں اور رہنمائی میں پھر جب تحقیق کا سفر طے کرتا ہے تو صحیح تر نتائج تک اس کی رسائی ممکن ہے وقت ختم ہو رہا ہے اب یہ گفتگو ہماری اگلی نشست میں جاری رہے گی بارک اللہ علی ولک فی قرآن العظیم و نفانی ویاک البل آیات وزرک حقیق